طالبان جو مجاہد ہیں اور دنیا کو انہیں دکھا دیا اور اسلامی شریعت کا نفاذ بھی کیا افغانستان میں سنیما ہال بند ہوئے فہاشی و بدکاری ختم ہوئی اور ہیرو کا جو ٹریڈ تھا وہ اس کو بھی روک دیا تو اچھے کام تو کی انہوں نے کیوں کیوں لوگ کہتے کیوں کہ انہوں نے غلط کیا اور وہ مجاہدین نہیں ہیں افغانستان میں طالبان طالبان کے تعلق سے میں اس شخص کی بات کرتا ہوں جو ان کے ساتھ دس سال گزار کے آیا ہے اور خود دس سال ہی سوری میں بھولوں بیس سال بیس سال اس شخص نے گزارے جہاد افغان میں پہلے جہاد میں بھی اور دوسرے میں بھی اور طالبان کے ساتھ وہ رہا ہے شیخ سراج ان کی کیسے موجود ہے نام ہے صفحات متوی من جہاد ال افغان افغانستان کے جہاد کے متعلق پلٹے ہوئے صفحات جو گزر چکے اس موضوع پر انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں شروع میں گیا تھا پہلے جہاد میں یہاں سے سعودی عرب سے اور کسی طریقے سے میں پہنچ گیا پاکستان میں کیونکہ وہیں سے ہمیں لے کے جاتے تھے تو میری ملاقات اسم بلا سے وہاں پہ ہوئی اور عبداللہ اللہ سے بھی ہوئی سے جانت عبداللہ عبداللہظام بہت مشہور لیڈر ہیں جہاد افغان کا تو پہلے دن ہی میں نے بہت ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا کہ جو افغانی ہیں وہ تعویز لٹکائے پھرتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیمی تعویز لٹکانا شرک ہے یعنی جو کتابیں توحید پڑھ کے گئے ہو یہاں سے زندگی سر توحید پہ گزاری اس کو تو ایسی باتیں ہے بڑے عجیب سے لگیں گی تو اس نے کہا کہ وہاں لیڈر تھے عبداللہ زمان ان سے سوال کیا کہ یہ تو طویز لٹکاتے ہیں یہ جہاد کیسے کرتے ہیں اسے یہ تو اتراؤ پہلے تو کہتے مجھے سائیڈ پہ لے گے مجھے کہا دیکھیں ایسی کہ یہاں پر بلکہ شروع میں ہی یعنی پتہ سے آئے ہیں یہ بات کریں گے ابھی میں اس سے پہلے کہ میں خود ہمیں آگاہ کر دیا جو عرب سے گئے تھے یہاں سے گئے تھے کہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کا خیال کرنا ہے تاویز کے متعلق اور عقیقے متعلق کبھی بات کسی سے نہ کرنا ہر انسان اپنا خود جانے جو کچھ وہ کر رہے ہیں پر آپ جس مشن کے لیے اس کو پورا کریں یاد کریں یا تو شہادت ہے یا تو کامیابی ہے یعنی دونوں طرف آپ کی کامیابی آپ تو میں نے وہ کہتے میں نے اسے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں کیسے ہم خاموش اختیار کریں ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آئے یہاں پر آئے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جو حق پر ہوں یہ طویل لٹکاتے ہیں برابر پہلا دن تھا ہمارا تو ہم نے بھی زیادہ بحث نہیں کی تو خاموش اختیار کر لیتے جب ہم میدان جنگ میں لے گئے رحم اللہ کہتے وہ اللہ میرے تعجب ہوا کہتے ہیں لوگ نمازوں سے سو،, سو رہے ہوتے تھے وہ قسم کھاتے بندہ وہ کہتے ہیں میں یقین نہیں کہ اگر کوئی اور کہتا ہے کہ کبھی یقین نہ کرتا میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ابھی اس جگہ سے حملہ ہونے والا ہے ہم الرٹ ہو گئے سارے تو سارا جاگتے رہے فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم میرے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے جو عرب سے آئے تھے تو ہم نماز کے ٹائم ہم سب کو برا کر نماز پڑھیں انہوں نے کہ نہیں ہم ابھی اس میں مشغول ہیں ابھی نہیں پڑھتے تھوڑی کے بعد پڑھیں گے ہم نے جماعت کی نماز پڑھ لی نہیں پڑھی دن ہو گیا نماز نہیں پڑھی نہ کوئی حملہ ہوا کچھ بھی ہوا پھر بھی نماز نہ پڑھی یہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو چلے ہم کہتے ہیں ایک گروہ تھا وہ بھی یہ کہتے چلے نئی نئی بات تھی ہمیں تعجب ہوا کہتے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے میرے ساتھی ایک بمب آ کے گرا وہاں پہ اس میں جو ساتھی تھا افغانی یعنی بالکل کہتے ہیں بال بال بچا بچ گیا تو میں نے کہا الحمد اللہ تعالیٰ فضل و ہمیں کیا بچے کہتے اس نے اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور طویز پیٹ میں بندھا ہوا تھا یا اس کے ران پہ تھا میں بھول رہا ہوں کہتے ہمیں اس نے بچایا اس طویض کی وجہ سے ہم بچے ہیں کہتے مجھے پھر تعجب ہوا کہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں پھر میں نے جا کے اپنی قیادت سے پوچھا میں نے کہا میں اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی موحد ہے میں وہاں پہ جاؤں گا مجھے ان کے ساتھ آپ نہ ملے اب میں کہیں لڑ تو نہیں سکتا تھا نہ کو روک سکتا تھا اوپر سے یہی کمانڈ تھی ہمارے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرو مجھے ساتھیوں سے اوپر کمان سے نہیں مجھے پتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرتے رہے ہو جائے گا ٹھیک آخر تک تو ایک ساتھی مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا ایک شیخ ہے ملا حسین جو معروف تھے جمیل الرحمان صاحب شیخ جمیل الرحمان کس نام سنا ہے آپ نے سنا ہے کس سے سنا ہے الحمد للہ آپ کتنے ساتھی ہیں ابدورب سیاف کا نام جانتے ہیں حقانی کا نام جانتے ہیں جواہد حقانی کا نام سنا ہے حکمت یار کا نام سنا ہے ان کو سب جانتے ہیں ادھر سب جانتے ہیں اس کا نام کیوں نہیں جانتے آپ لوگ جانتے ہیں یہ واحد موحد تھا توحید کی دعوت دینے والا تھا پورے افغانستان میں واحد سلفی تھا جمیل الرحمن حسین حسین کے نام سے مشہور تھا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ جہاد کیا ہوتا ہے قسم کھاتا ہے مجھے تب پتہ چلا کہ واقعی اس ملک میں جہاد ہو رہا ہے اور شرج طریقے سے نماز پانچ وقت پابندی سے توحید کا درس توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر مجھے یوں لگتا تھا کہ میں واقع سر میں کہیں کس جگہ پہ رہتا ہوں بہرحال کہتے ہیں روس کو ہم نے بھگا دیا یعنی ہم نے افغانستان کی پوری جنگ چلے گئے میں نے وہاں پہ شادی کر لی اور شیخ جلیل الرحمان کا میں خاص دوست بن گیا یا ان کا نائب بن گیا یہ من سمجھ بہت قریب تھا ان کے اور ان کی زبان بھی بولنا شروع کر دی میں نے بھائی پندرہ بیس سال کو ہم عرصہ نہیں ہے کہتے ہیں اچھا ایک بات میں بھول گیا وہ کہتے ہیں کہ جب جہاد جاری تھا تو میگزین میں کسی نے پتا نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہتے ہیں کہ جلازن حقانی نے یہ اعلان کیا تھا ایک انٹرویو میں کہ رشیا حقانی نے بعد میں یہ جو طالبان کے جب بات آئی طالبان تو حقانی نے یہ کہا کہ ہم آئے رشیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور وہابی اور سلفیوں کے خاتمے کے لیے اعلان اس نے کیا تھا بھی کیا تھا اور میگزین بھی مجھے اس وقت حوالہ نہیں لکھا میں نے ان میں دیکھوں گا بہت پرانی بات ہے بیس سال پرانی بات ہے پتہ ملتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بات مشہور تھی کہ وہ سخت مخالفین تھے وہاں بھی وہاں ان کے نزدیک جو بندی تھے اور, اور یعنی وہاں بھی نہیں سمجھتے سیلف ہی خاص طور پہ سعودی رب کے جو آئے ہوئے تھے سارے اور یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں سمحد الد الرحاب کی دعوت جو دیتے ہیں تو وہ دوسرا ٹارگیٹ یہ تھے بہرحال تو انہوں نے کہا یہ میں نے وہاں پہ سنا تھا پھر میں نے شیخ صاحب سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا بھئی ہم کچھ نہ کریں اب اللہ کا شکر ہے کہ دشمن چلا گیا اب جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے دیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں وہیں پہ توحید کے درست کہ اب توحید کے درست اور سارے درست الحمدللہ ہم نے وہاں پہ شروع کر دیے پھر ابھی جو یعنی ان کے بعد جو آئے کیونکہ واپس آ شیخ سراج جو ہیں شیخ سمیع اللہ مم. جو ہیں وہ کے شرگر میں سے تھے شیخ جی الرحمان کے ان کی وفات کے بعد ہوا ہے شیخ وفات کیسے ہوئی پتہ جانتے کسی کس نے قتل کیا کسی نے کیا کسی رشید نے قتل کیا نہیں کے نام نہ لیں اللہ علیہ نہیں جانتے ہیں لیکن مسلمان نے قتل کیا مم. وہ کہتا ہے اس دن خود شیخ سراج کہتے ہیں میں شیخ صاحب کے ملنے گیا سے ملنے گیا شیخ شیر الرحمان سے تو دیکھا ایک مصری مصر کا شخص تھا قرآن مجید پڑ رہا ہے قرآن مجید تین گھنٹے سے وہ شخص پڑھتا رہا قرآن مجید میں اندر گیا پھر واپس آیا اشیا صاحب کی عادت تھی کہ جو محافظ تھے وہ زیادہ ان کو کیئر نہیں کرتا تھا وہ آتا تھا جاتا تھا خود کہتے ہم نے بھی کہا تھا صاحب کہ اپنے محافظ رکھیں آپ پر خطرہ ہے ایک ہی تحقیق کی دعوت ہے پورے ملک میں آپ ایسے چلتے پھرتے ہیں تو وہ مطلب دلیر اور بہادر شخص تھا پر وہ پرواہ نہیں کرتا تھا بہرحال تو جس دن ان کی وفات و شہادت ہوئی کہتے اس دن میں صبح اٹھا شیخ صاحب کو ملنے کے لیے محمود یہ تھا کہ روزانہ ملتا تھا شیخ صاحب کو تو دیکھے مصری ایک نیا چہرہ شخص بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے تو میں نے ساتھی سے پوچھا جو کہتے شیخ صاحب کے گھر کے سامنے کہتے شیخ صاحب ملنے آئے ہیں اور میں نے کہا کبھی شیخ صاحب اندر ہیں ان سے اجازت لینی ہے تو میں بھی ابھی اندر آپ کو بلاتے تو اس وقت سے قرآن پڑھ رہا ہے میں کہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنا ساتھی مجاہد الحمد برآل میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا کچھ اور ملنے والے آئے تھے تو ان کی باری ابھی نہیں آئی تھی شیخ صاحب سے جو مل رہا تھا شیخ صاحب روکتا نہیں تھا تو ملے میں تھوڑی دیر بیٹھا پھر کوئی کام پڑ گیا میں واپس گیا کہ راستے میں تھا مجھے گولیوں کی آواز آئی میں جلدی بھاگ گیا واپس میں جب وہاں پہ, پہ پہنچا اور دیکھا شیخ صاحب کے سر پر گولی لگی ہے اور کرسی پہ وہ گرے ہوئے ہیں اور وہ مصری جو قرآن پڑ تھا اس کو گولی لگی میں نہیں پتا اس نے خود گولی ماری کسی یا محافظین نے گولی ماری جب میں وہاں پہ پہنچا اس کو گولی لگ چکی تھی تو شیخ صاحب کو اس طریقے سے کپل کر دیا گیا حکمت یار کا بندہ تھا کوئی اور بندہ تھا اللہ علم لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حکمت یار کا ہی بندہ تھا کیونکہ وہ سب سے بڑی دشمنی رکھتا تھا بہرحال یہ سیاسی بات اللہ علم نہیں جانتے اس کو ہم لیکن ایک موحد کو جو توحید کی دعوت کرتا تھا لوگوں کو اس سرزمین پر گوارا نہیں تھا اور آج وہاں پر توحید کی دعوت ہم موجود ہے سلفی دعوت لیکن اتنی ہے کہ مشکل سے ایک یا دو گاؤں ایک دو گھروں میں شاید موجود ہوگی اس کو وجود نہ رہا کہ اس کے اسی زمانے میں جب یہ آپس میں جنگیں جاری تھی تو طالبان نے ہم پر بھی حملہ کیا کیونکہ ان کی اسٹیٹ کونر تھی صوبہ کونر جو ہے افغانستان میں وہاں پہ تھے شیخ جمیل الرحمن ہم پر بھی انہوں نے حملہ کیا طالبان نے تو ہم نے شیخ بن باز سے فتویٰ دیکھ ہم کیا کریں تو شیخ بن باز نے یہ فتویٰ دیا تھا اگر تمہارے پاس طاقت ہے لڑ سکتے تو لڑو دفاع کرو اپنا اگر طاقت نہیں ہے تو ان سے صلح کر لو یہ حکمت عملی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو یہی یہ, یہ ہم نے کیا اسے صلح کر لیے اور اس جنگ ختم ہو گئی اور ان کو اقتدار مل گیا جو کچھ بھی ہوا بہرحال شیخ صاحب کہتے ہیں پھر شیخ صاحب کا قتل بھی ہو گیا پھر میں واپس آ گیا ان کو چھوڑ کے تو یہ طالبان کے متعلق طالبان کو پہلے بات میں کر چکا ہوں اشارہ دے چکا ہوں کہ سنیما ہال بند کر دیا اچھی بات ہے ہیروئن کی سمگلنگ بند کر دی اچھی بات ہے شراب خانے بند کر دیے جوئے بند کر دیے بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑا گنا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک ہے شرک ایسا گنا ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا طالبان کے دور حکومت میں چار سال یہ حکومت ہوئی اور یہ چار سال کی گواہی طالبان کی کسی کمانڈر نے خود دی کہ ہم نے چار سال وہاں پر اقتدار حاصل کیا اور ہم نے یہ بند کیا وہ بند کیا وہ بند کیا لیکن جب یہ کہا گیا کہ کتنی قبریں توڑی مزار شریف میں سے دو تو توڑ دیے مزار شریف کی کتنی قبریں توڑی آپ لوگوں نے تو سر جھک گیا اس کے سوا کوئی اور الفاظ نہیں تھے کہ ہم باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن کے خلاف اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے باہر کا دشمن حملہ آور تھا امریکہ کا خطرہ پھر دو بت توڑے تھے سارا کافر ملک ہمارے خلاف ہو گیا چین جاپان جو جن کے لیے بڑا خدا تھا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے تو ایک کو تو ہم ٹکر دے سکتے تھے تو اپنے لوگوں کو کیسے روکتے ہم سبحان اللہ <تصفح> اس اقتدار کا فائدہ کیا جو شرک کو نہ مٹا سکے اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو شرک میں مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو لاکھوں دن بھائی آج بھی مر رہے ہیں شرک اکبر پر اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا جو لوگ شیخ اکبر پر مر رہے ہیں میرے بھائی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دی ہے وہ روک سکتے تھے اور نہیں روکا سوال ہوگا اسے بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس جاتم وب احمدی کشد اللہ الہ اللہ انت قرض ہو گئی